عبد الصلابات سید یہ کتاب کا نام ہے اس میں لکھا ہے حضرت عارف بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن شاہ علیہ علی رحمت اللہ الولی نے فرمایا میں سفر میں تھا رات ایسی جگہ پہنچا جہاں خوفناک درندے میرے در پہ آزار تھے یعنی مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہا خدا ازل کی قسم میں رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم پر دروب پاک پڑھوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے جب اللہ عز و جل مجھ پر رحمت بھیجے گا تو میں رات اللہ زمجل کی رحمت میں گزاروں گا فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا یعنی درود پاک پڑا تو میں رات کو کسی سے نہ ڈرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا علی واح بھی ہی وبارہ حکایات میں حضرت علامہ مولانا ابوالفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علی رحمت اللہ علی ایک بڑی ایمان فروز حکایت نکل کرتے ہیں سبھی اور ایمان تازہ کیجیے چنانچہ حضرت سیدنا حماد بن جافر بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ ایک بار ہمارا لشکر راہ خدا عز و جل میں کابل کی طرف گیا ہمارے ساتھ حضرت سیدنا سلا بن اشیم علی رحمت اللہ ال بھی تھے رات کے وہ لشکر نے ایک جگہ قیام کیا حضرت سعید محمد بن جعفر کہتے میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں حضرت سیدنا اللہ سلا بن اشیم علی رحمت اللہ ال کو خوب غور سے دیکھوں گا کہ آپ کس طرح اللہ تعالی کی عبادت کرتے کیونکہ حضرت سلا بن اشیام علی رحمت اللہ اکرم کی عبادت کا خوب شوہرہ تھا حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید کلی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں میں ان کی طرف متوجہ ہوا حضرت سیلا بن اشیم نے نماز پڑی اور پھر لیٹ گئے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے جب لوگ گہری نیند میں پہنچ گئے تو آپ فورن اٹھے اور قریبی جنگل کی طرف چل دیے حضرت سید محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں بھی چپ کے کے آپ کے پیچھے چل دیا حضرت سیلا بن اشیم علی رحمت اللہ اکرم نے وضو کیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اچانک ایک خوار خوفناک شیر نمودار ہوا اور آپ کی طرف بڑھنے لگا حضرت حماد بن جافر بن زید کہتے ہیں کہ میں بہت خوفزدہ ہوا اور درخت پر چڑھ گیا لیکن حضرت سلا بن اشیام علی رحمت اللہ علی کی شجاعت پر قربان جاؤں نہ تو آپ شیر سے ڈرے نہیں اس کی طرف توجہ دی بلکہ آپ نماز میں مگن رہے جب آپ سجدہ ریز ہوئے تو میں نے گمان کیا کہ اب شیر آپ پر حملہ کر دے گا اور چیر پھاڑ دے گا لیکن شیر زمین پر بیٹھ گیا اور حضرت سلا بن اشیم علی رحمت اللہ الاکرم نہایت اطمینان سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کیا فارغ ہوئے سلام پھیرا اور پھر آپ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جنگلی درندے جا کسی دوسری جگہ اپنا رزق تلاش کر حضرت سعید محماد بن جعفر بن زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ خوار شیر الٹے قدموں چل پڑا اور وہ اس وقت ایسی خوفناک آواز سے دھاڑ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑ بھی اس کی دھاڑ سے پھٹ جائیں گے حضرت بن اشیم علی رحمت اللہ الاکرم پھر نماز میں مشغول ہو گئے تنوع فجر سے کچھ دیر قبل آپ بیٹھ گئے اور ایسے پاکیزہ الفاظ میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد کی کہ میں نے کبھی حمد کے ایسے کلیمات اپنا سنے تھے مگر جس کو اللہ زوجل چاہے توفیق عطا فرمائے وہ جس پر چاہے اپنا خاص کرم فرمائے پھر آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور یوں دعا کی اے میرے پروردگار میں تج سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا میں اس قابل کہاں کہ تج سے جنت طلب کروں پھر آپ رضی اللہ ہو ہو واپس لشکر کی طرف لوٹ آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ بالکل تر تازہ تھے فریش تھے ایسا لگتا تھا گویا آپ نے ساری رات بستر پر گزاری ہو اور مجھ پر جو تھکاوٹ اور سستی تاریخ تھی اسے اللہ زمجلی بہتر جانتا ہے لشکر نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی جب دشمن کی سرحد کے قریب لشکر پہنچا تو امیر لشکر نے اعلان کیا کوئی سوار اپنی سواری پر بھاری سامان نہ چھوڑے تمام مجاہدین اپنی اپنی سواریاں ہلکی کر لیں حضرت سید محمد بن جعفر بن زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بات تھی کہ حضرت سیدنا سیلا بن اشیم علی رحمت اللہ الاکرم کا خچر سمان سمیت کہیں بھاگ گیا جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی لوگوں نے کہا حضور سارا لشکر جا چکا ہے اور آپ ابھی یہی موجود ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح بارگاہ خداوندی بندی از وجل میں عرض گزار ہوئے یارب از وجل تجھے تیری عزت و جلال کی قسم میری سواری مجھے سمان سمیت لوٹا دے ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کا خچر سمان سمیت سامنے موجود تھا جب دشمنوں سے جنگ چھڑی اور دعوت وہ باری زد دی گئی تو لشکر کی طرف سے حضرت سیدنا سیلا بن اشیام علی رحمۃ اللہ الاکرم اور حضرت سیدنا حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اترے اور ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی لاشیں بکھیر دیتے نیزہ زنی اور شمشیر زنی کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کہنے لگے جب عرب کے دو شہ سواروں نے ہمارا یہ حال کر دیا اگر پورا عربی لشکر ہم سے لڑا تو ہمارا کیا انجام ہوگا بہتری اسی میں کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں چنانچہ انہوں نے ہم سے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی اور مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس پلٹا مدی چینل کے ناظرین کرامت اولیا کے سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آپ نے ایمان فروز حکایت سنی کہ اللہ کے جو ولی ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جب حضرت سلا بن اشیام علی رحمت اللہ الاکرم کا خچر سامان سمیت کہیں چلا گیا تو آپ نے دعا کی اور دعا کی قبولیت ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ فورن ظاہر ہوئی اور وہ خچر سامان سمیت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گیا سبحان اللہ دعائیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں دعا کر دیں ان کی تقدیروں میں بھی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ عجل وہ شیر سے درندوں سے ڈرتے نہیں کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر چیز کا مخلوق کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا جاتا ہے مشہور آیت ہے گیارہویں پارے کی سورہ یونس کی باسٹھویں آیت اللہ اولیا خوف ولاحم یا ترجمہ ایک الامان سن و بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ کم اس کی تفسیر میں مفصر قرآن خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی جو کچھ فرماتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی از وجل حاصل کرے اور اطاعت الہی از وجل میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی از وجل کی معرفت میں مستغرق ہو جب دیکھے دلائل قدرت الہی ازل کو دیکھے اور جب سنے اللہ ازل کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب ازل کی صنائی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے تعاط اللہ ازل میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ازل ہو اللہ ازل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا عزوجل کے سوا غیر کو نہ دیکھے یہ صفت اولیا کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عزوجل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے تو جس کا اللہ تعالی مددگار ہو جس کا اللہ تعالی معین ہو تو وہ شیر سے کیا ڈرے گا سوال اللہ اور آپ نے یہ بھی مناحدہ فرمایا کہ جب حضرت سیدنا النا بن اشیام علی رحمۃ اللہ الاکرم نے اس خوفناک جنگلی شیر کو یہ کہا کہ جا اپنا رزق کہیں اور تلاش کر تو اس شیر آپ پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہ واپس واپس چلا گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو آج کے اس سلسلے میں ہمارا موضوع ہے جانوروں کی فرما برداری کہ اولیاء اللہ کو وہ عزتیں کرامتیں عطا کی جاتی ہیں کہ جانور بھی ان کی اتا تو فرما برداری کرتے ہیں وہ اسلام اشع شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور رفظ الفائق فلم واضی ورقائق جس کا ترجمہ حکایتیں اور نصیحتیں کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کتاب کو لے کر آپ پڑھیں تو اولیاء اللہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ عز آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا چنانچہ اس پر ایک بہت ایمان افروز حکایت ہے حضرت سیدنا اسمعی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں شام کے راستے حج بیت اللہ زادہ اللہ الشرف و تعظیمہ کے ارادے سے نکلا دوران سفر ایک بہت بڑا خوفناک شیر ظاہر ہوا اور راستے میں آگے کھڑا ہو گیا حضرت سیدنا اسمعی علی رحمۃ الغنی فرماتے ہیں کہ میں نے برابر والے شخص سے پوچھا کافلے میں کوئی ایسا ہے جو تلوار لے اور اس شیر کو یہاں سے ہٹا دے تو اس شخص نے کہا میں کسی آدمی کو ایسا نہیں جانتا جو اتنا بہادر ہو کہ تلوار لے اور اس شیر کو راستے سے الگ کرے البتہ ایک عورت ہے جو اسے بغیر تلوار کے بھی ہٹا سکتی ہے حضرت اسمائی علی رحمت الغنی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اور پھر ہم دونوں کھڑے ہوئے اور ہی ایک سواری کے کجاوے کے پاس پہنچے تو اس شخص نے پکارا بیٹی نیچے اترو ہم سے اس شیر کو دور کر دو آواز آئی اے میرے والد محترم کیا آپ کا دل برداشت کرتا ہے کہ مجھے شیر دیکھے وہ مکر ہے میں مونت ابا جان شیر کو جا کر کہہ دیجئے کہ میری بیٹی فاطمہ تجھے سلام کہتی ہے اور اس ذات کی قسم دیتی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ تو ہمارے راستے سے ہٹ جا حضرت سعیدنا امام اسمعی علی رحمت الغنی فرماتے ہیں اللہ از وجل کی قسم ابھی اس کی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ شیر سامنے سے جا رہا تھا اللہ زوجل کی ان پر رحمت و اور ان کے سب کے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاین نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور ایمان فوج شکایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے یہ بھی اررض الفائق حکایتیں اور نصیحتیں اسی کتاب میں حضرت سیدنا عبد الرحمان قرشی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں ایک بار میں اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمت اللہ سفر پر تھے حجاز کے راستے پر تین دن تک سفر کرتے رہے کھانے پینے کو کچھ نہ ملا میں بھوک سے بے چین ہو گیا چہرے پر بھوک کے تاثرات دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمت اللہ بیٹھ گئے میں بھی قریب بیٹھ گیا اچانک ایک تازہ روٹی میری گود میں گری حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علی نے اسے اٹھایا اور مجھے فرمایا کھاؤ میں نے آدھی روٹی کھائی اور سیر ہو گیا سفر پھر شروع ہو گیا دوران سفر ایک کافلے کے پاس پہنچے شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمت اللہ اعظم آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا شیر اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزر ورنہ یہاں سے چلا جا اللہ کے ولی کی یہ بات سنتے ہی شیر پیچھے مڑا اور بھاگ گئے قافلے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا سیدھی ہمیں کوئی دعا ارشاد فرمائیں جو ہم پڑا کریں کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں آپ نے انہیں دعا تعلیم فرمائی حضرت سیدنا عبد الرحمان قرشی علی رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری اہل قافلہ میں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا اللہ زوجل کی قسم جب سے حضرت سیدنا ابراہیم ان ادم علی رحمۃ اللہ علی نے ہمیں دعا سکھائی ہم وہ دعا پڑھتے تو کوئی درندہ چور اور خوف زدہ کرنے والی چیز ہمارے قریب نہیں آتی حضرت سیدنا عبد الرحمان قرشی علی رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں پھر وہ شخص دریائی سفر میں ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو گیا اچانک تیز ہوا چل پڑی پانی کی موجیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کشتی ڈولنے لگی اور ہمیں ڈوبنے کا خوف لائق ہو گیا لوگ رونے لگے آہو بکا کرنے لگے تو اس شخص نے کہا لوگوں ہمارے ساتھ اس کشتی میں ایک پرہیزگار شخص موجود ہے اور اس میں فلاں فلان خوبیاں پائی جاتی ہیں آؤ اس سے دعا کرواتے چنانچہ ہم حضرت سعیدمہ ابراہیم عدم علی رحمت اللہ اعظم کے پاس حاضر ہوئے تو کیا دیکھا آپ کشتی کے کونے میں چادر سے سر ڈھانپے لیٹے ہوئے آپ کو بیدار کیا گیا اور اس کی حضور دیکھیے تو صحیح لوگ کس قدر مشکل میں آپ نے سر مبارک اٹھایا اور عرض کی یاد نا ازد تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے سبحان اللہ ابھی آپ آب کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہوا تھم گئی موجیں پرسکون ہو گئیں اور کشتی اپنی معمول کی رفتار سے چلنے لگی حضرت سیدنا عبد الرحمان قرشی علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم کشتی سے اترے تو چند دن پیدل چلتے رہے میں بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گیا تو آپ سے بھوک کی شکایت کی آپ نے ایک تھیلا لیا اور برگد کے درخت پر چڑھ کر تھیلا بھر لیا پھر جب نیچے آئے تو وہ خوبصورت کھجوریں تھیں ایسی لذیذ کھجوریں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہ کھائی تھی رات کے سفر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے عرض کی فرمایا پیو میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہوا میں لٹکا ہوا تھا اس میں ایسا پانی تھا جسے پی کر نہ صرف میں اس وقت سراب ہوا بلکہ اس کے بعد شدید گرمیوں میں روزہ رکھتا تو مجھے نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی اللہ زوجل کی قسم یا اللہ زوجل کے چنے ہوئے بندے پیچھے میٹھے اس ٹائم بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمت اللہ اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شیر آپ کی فرما برداری کرتا ہے آپ اس سے چلے جانے کا کہتے ہوئے چلا جاتا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو طوفان ٹل جاتا ہے اور سفر پر سکون ہو جاتا ہے آپ برگد کے درخت سے کھجورے حاصل کر لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ تبارک و مطالعہ کہ ان پر رحمت اور ان کے سب کے ہماری بے حصہ مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی وصل حضرت سیدنا ایوب حمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو عبد دہلمی علی رحمت اللہ الغنی غنی یا اللہم ایسے تھے جب سفر میں کسی جگہ ٹھہرتے تو اپنے گدے کو باندھتے نہ تھے بلکہ اپنے گھدے کے کان میں فرمایا کرتے میں تجھے باندھنا چاہتا تھا لیکن نہیں باندھوں گا تجھے صحرا میں بھیج رہا ہوں تو گھاس کھا لے جب ہم یہاں سے کوچ کرنے لگے تو واپس آ جانا حضرت سیدنا ایوب حمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو عبداللہ دہلمی علی رحمۃ اللہ غنی کی روانگی کا وقت آتا تو واقعی وہ گدا آپ کے پاس واپس حاضر ہو جاتا کتنی پیاری بات کہی کسی نے کہ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعلیٰ اپنے کرم سے اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جانور بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے حضرت ابو سعید بن ابل خیر میں علی رحمۃ اللہ الغنی انہوں نے شیروں کو اپنا اطاعت گزار بنا رکھا تھا یہ حجت اللہ العالمین میں لکھا ہے اسی طرح جامع کرامت اولیاء یہ حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی علی رحمۃ اللہ غنی کی کتابیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے کرامات اولیاء کا بیان اس میں کیا ہے اس کی پہلی جلد کے صفحہ چار سو گیارہ میں لکھا ہے حضرت ابو المظفر منصور بن جادار علی رحمت اللہ الغفار یہ نہر کے پانی سے وضو فرما رہے تھے شیر بھی موجود تھا آپ نے نماز مغرب ادا کی عشاء تک وہیں ٹھہرے رہے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور بیٹھ گئے جہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہو گیا آپ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر آپ کے کپڑے درست کر رہا تھا آپ لیٹے ہوئے تھے اور شیر آپ پر آپ کے کپڑے درست کر رہا تھا اللہ ازل کی ان پر احمد ان کے صدقے ہماری بے حساب اکثر تو میٹے میٹھے اسلام بھائی جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے اور جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا تو پھر مخلوق کا خوف اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ شیر تو کیا چوہے سے ڈرتا ہے اس کو چھکری سے ڈر لگتا ہے اس کو بلی سے ڈر لگتا ہے اور خوف خدا نہیں مخلوق کا خوف ہے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا خوف ہے تو یہ بھی ڈرنے والی بات ہے جیسا کہ شرح الصدور میں حضرت سیدنا علامہ حافظ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ کافی نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اسے ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ ازب جل سے نہ ڈرتا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا عطا فرما دے تو سوری مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شد رضاحیم میں حضرت علامہ یافعی علی رحمت اللہ کافی نے ایک ایمان فوج شکایت نقل کی ہے وہ بھی سنیے اور اولیاء اللہ کی عظمت کو دل میں مضبوط کیجیے چنانچہ حضرت ابراہیم خواص علی رحمت اللہ الرزاق دوپہر کا وقتہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو شیر نظر آیا آپ نے رضا الہی عزوجل کے تابع رہنے کو قصد کر لیا تھوڑی دیر میں شیر ان کے قریب پہنچا شیر لنگڑا رہا تھا اور ایک عواز مخصوص آواز نکالتے ہوئے قریب بیٹھ گیا اور شیر نے اپنا زخمی پاؤں حضرت سیدنا ابراہیم خواص علی رحمت اللہ الرزاق کی گود میں رکھ دیا آپ نے دیکھا کہ شیر کا پیر سوجا ہوا ہے اتوری میں اور زخم ہے اور اس کے اندر پیپ ہے تو آپ نے ایک نوکدار لکڑی سے زخم صاف کیا اور کپڑے کی ایک پٹی باندھی دی اور شیر چلا گیا حضرت ابراہیم خواص علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شیر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی دوم ہلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور ان کے پاس دو روٹیاں ہیں جو انہوں نے لا کر مجھے پیش کر دی اکبر اللہ اکبر اللہ, اللہ, اللہ والے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں محبت اور خیر خائی کرتے ہیں وہ کیسا انسان ہے جو انسانوں کے ساتھ ہی خیر خواہ نہ کرے سسرے سلوک نہ کرے ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بچوں کے ساتھ بچوں کی امی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرے اللہ میں توفیق عطا فرمائے تو اولیاء اللہ کو بڑی عزتیں ملتی بڑی کرامتیں عطا کی جاتی ہیں چناتی رفض ان میں ہی علامہ یافی رحمۃ اللہ لے نے لکھا اللہ کے ولی حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد علی رحمت اللہ الاحد تین رات اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرتے رہے یا اللہ عزوجل مجھے اس شخص کا دیدار کرا دے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا جواب ملا منا سودا تیری رفیق جنت ہے جو کوفے کے فلا قبیلے میں رہتی ہے حضرت شیخ ابد الواحد رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا میمونا تو ایک دیوانی عورت ہے بکریاں لیے جنگل میں پڑی رہتی ہے شیخ ابد الواحد رحمت اللہ علیہ جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں عصا کا سترا بنائے ہوئے میمونا نماز پڑھ رہی ہیں جسم پر اون کا جبا ہے اور اس پر لکھا ہوا یہ خریدی ہے یہ خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی اس ان کے جبے پر لکھا ہوا تھا یہ خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے بکریوں کے ریوڑ پر نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں بکریاں اور بھیڑیے قریب قریب ہیں نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں نہ بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرتا ہے حضرت شیخ عبد الواحد رحمتہ اللہ علیہ کی آہٹ پا کر میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز مختصر کی اور سلام پھر کر ارشاد فرمایا ابن زید اس وقت جاؤ وعدہ یہاں دنیا میں ملنے کا نہیں ہے بلکہ کل کا ہے آخرت کا وعدہ ہے شیخ عبد الواحد رحمتہ اللہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا میں ابن زید حضرت سیدات انہ میمونا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کیا خبر نہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ارواح ارواح لشکر کی لشکر میں ایک مقام ہے جن کی ارواح میں وہاں متعارف ہیں جن کی روحیں وہاں متعارف ہوئی جن میں وہاں آشنائی ہوئی دنیا میں آشنائی ہے اور جن میں وہاں نا آشنائی رہی یہاں بھی رہی شیخ عبد الواحد رحمت اللہ نے فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجیے حضرت سعیدات میمونا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا رب تبارہ تعالی نے جس بندے کو دنیا کی کوئی شے ایک بار دے دی پھر وہ دوبارہ اس کی تلب میں رہا تو اللہ تعالی اس سے لذت خلوت سلب کر لیتا ہے اور قرب کو بوس سے بدل دیتا ہے اس کے دل میں وحشت بٹھا دیتا ہے پھر کچھ نصیحت کے اشعار پڑے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے کہا بھیڑیے بکریوں کے ساتھ کس طرح رہتے کہ نہ ان پر حملہ کرتے نہ بکریاں ڈرتی حضرت سیداتنا آتون ممونا اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا جاؤ یہ باتیں نہ کرو چونکہ میں نے اپنے رب از وجل سے معاملہ درست کر لیا ہے اس لیے اس نے بھیڑیوں اور بکریوں میں سلاح کروا دی سبحان اللہ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے وہ نظر کر دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے علی الحبیب صلی اللہ علیہ وبی وبارہ وسلم اس شکایت میں ایک تو حضرت سیدات اللہ محمونا رحمۃ اللہ علیہ یہ کرامت سامنے آئی کہ آپ نے عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی کو آتے پہچان لیا اللہ والے روشن ضمیر ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ مرد بھی ہوتے ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں بچوں میں بھی ہوتے ہیں غلاموں میں بھی ہوتے ہیں تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا تم دنیا میں ملنے کے لیے آ ملنے کا وعدہ تو آخرت کا ہے جنت میں رفیق ہو گئے تم اور جانور کس قدر مانوس ہو جاتے ہیں اللہ والوں سے کہ بھیڑی اور بکریاں اکٹھے ہی رہتے ہیں اور آپس میں نہ بکریاں ڈرتی ہیں نہ بھیڑی ان پر حملہ کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر مزید سنیے اور ایمان تازہ کیجئے چنانچہ بہاجت الاسرار بہت ہی پرانی کتاب ہے اس میں حضرت شیخ امام عالم تقی علی بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سردار شیخ احمد رفاعی علی رحمت اللہ کبھی ایک دن دجلہ کے کنارے پر بیٹھے تھے اور آپ کے مرید چاروں طرف حاضر تھے آپ نے فرمایا آج ہمیں بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہے ابھی آپ کا کلام آپ کی گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی کہ دریا کا کنارہ طرح طرح کی مچھلیوں سے بھر گیا اور ان میں سے ام عبیدہ کے کنارے پر اس قدر مچھلیاں جمع ہوئی کہ کبھی اس قدر دیکھی نہ گئی تھی شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تمام مچھلیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ کو اللہ تعالی کے حق کی قسم ہم میں سے آپ کھائیں تب فقرہ نے ان میں سے بہت سی مچھلیاں شکار کی ان کو بھونا اور سب نے کھایا اللہ زوجل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور ایمان فروز شکایت سنی اور ایمان تازہ کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے چنانچہ حضرت ابو رضوان بن فتح اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے شیخ اب حسن بن سباغ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سمندر کے کنارے پر تھا آپ کے پاس لوٹا تھا جس سے وضو فرمایا کرتے آپ نے قریب سے آواز سنی تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے عرض کی گئی ایک اجدہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا شیخ نے وضو چھوڑا اور جلدی سے اس جگہ کی طرف جوڑے جہاں لوگ جمع تھے ایک بہت بڑے اجدہ نے ایک شخص کو پکڑا ہوا تھا اور سمندر کے بھور میں لے جا رہا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجدہ سے فرمایا ٹھہر جا اللہ کے ولی کی آواز سنتے ہی وہ اجدا ٹھہر گیا دائیں بائیں کہیں حرکت نہ کرتا تھا حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ پانی کے اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس طرح گزر گئے جیسے زمین پر چل رہے ہوں اجدہ تک پہنچے تو ارشاد فرمایا اس مرد کو پھینک دے اس اجدہ نے اس شخص کو مو سے پھینک دیا اس شخص کی ران اجدہ کے پکڑنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی تو آپ نے اجدہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مر جا تو وہ اجدہا اسی وقت مر گیا پھر اس شخص کی طرح متوجہ ہوئے تو اس کی ٹانگ بھی درست فرما دی اللہ زوجل کی ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جو میٹھے اسلام بھائی آج ہم نے کرامات اولیاء میں جانوروں کی اطاعت تو فرما برداری کے تعلق سے کرامات سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کتنی طاقتیں عطا فرمائیں جیسا کہ ہم نے سنا کہ سلا بن اشیم علی رحمت اللہ علی نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے مگر آپ پر حملہ نہیں کرتا اور جب آپ فرماتے ہیں کہ اے شیر جا اپنا رس اور تلاش کر تو وہ شیر رخصت ہو جاتا ہے اور اس اللہ اعظم کی ولیہ کی بات بھی ہم نے سنی کہ جو اس مقام پر فائز تھی کہ پیغام بھیجا شیر کے لیے کہ تو راستے سے ہٹ جا تو وہ شیر راستے سے ہٹ گیا ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کا ہم نے سنا کہ شیر سے فرمایا کہ تجھے کو ہے تو کر گزر ورنہ یہاں سے چلا جا تو شیر چلا گیا ابراہیم خواف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ شیر کے زخم کو آپ نے صاف کیا اس پٹی باندھی اس کو تو شیر نے پھر آپ کی خدمت میں آپ کی ضیافت کی اور دو روٹیاں آپ کی خدمت میں پیش کی اور شیخ ابو الحسن بن سباق رحمت اللہ علیہ کا سنا کہ آپ کا ارشاد سنتے ہی اشدہ نے آپ کی اطاعت کی فرما برداری کی اور اس شخص کو چھوڑ دیا جس کو شکار کیا ہوا تھا اجدہ بہت بڑے سانپ کو کہتا ہے کہ جو سانس کے ذریعے ہی بکری کو کھینچ لے اس اجدہ نے آدمی کو شکار کیا ہوا تھا مگر جیسے اللہ کے ولی نے کہا اس کو چھوڑ دے تو اس اجدہ نے چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت تا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد اللہ کرام کی کرامات کا بیان ہوتا ہے ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے برکت سے اولیاء اکرام سے نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں ان کا ادب سکھایا جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کی کیا بات ہے آئیے ایک بہار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ فیضان سنت میں لکھا ہے خان پور یہ پنجاب کا ایک شہر ہے وہاں کے مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے باول مدینہ کراچی سے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک قافلہ آیا ہوا تھا مجھے ان کے ساتھ علاقہ دورہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی بعض روزانہ اور بعض ہفتہ وار دکان دکان گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں اسے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت تو علاقہ دورہ ہو رہا تھا ایک درجی کی دکان کے باہر لوگوں کو اکٹھا کر کے نیکی کی دعوت دی گئی جب نیکی کی دعوت کا بیان مکمل ہوا تو اسی دکان کے ایک ملازم جو نوجوان تھا اس نے کہا میں عیسائی ہوں آپ حضرات کی نیکی کی دعوت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے مہربانی فرما کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے الحمد عزوجل نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ کافر مسلمان ہو گیا مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم